السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے ماہ رمضان المبارک گزرا تو اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ترابی ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں کیا یہ جائز ہے ترابی جی ٹی وی پر ترابی آ رہی ہو اور اس کی ابتدا میں ہم ترابی پڑھ لیں جی ایسا نہیں جی ایسا بالکل نہیں ہو سکتا دیکھیں ایک تو یہ کہ محل ایک نہیں ہے اقتداء کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے ہو ایک بات دونوں کا استقبال ایک قبلہ ہو اور اتصال مکان بھی ضروری ہے جب مکان ایک نہیں ہے ایک جگہ پہ نہیں ہے تو وہ جماعت میں شامل کیسے ہوگا اگرچہ ہم مان لے چلیں ٹی وی کی آواز اگر لائیو ہے اور اس کو اصل آواز کو تصور کر بھی لیا جائے ویسے ٹی وی ریڈیو وغیرہ میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے وہ ڈیلے صدا کے حکم میں اس کا حکم لگ سکتا ہے کہ وہ صدا کے حکم میں اور صدا کے حکم پر ویسے بھی نماز فاسد ہوتی ہے لاؤڈ اسپیکر جو مسجد میں ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں اسی وقت وہ آواز آتی ہے اس میں داخل نہیں ہے جیسے میں یہاں بول رہا ہوں تو معنی اس کی آواز سپیکر پہ آ رہی ہے تو یہ صدا کے حکم میں نہیں ہے صدا کسے کہتے ہیں گونج جیسے پہاڑ سے ٹکر کے آواز واپس آتی ہے تو یہ صدا کے حکم میں ہوتی ہے اور اس کی ابتدا ویسے مفصد نماز نماز ہو جاتی ہے لاؤڈ اسپیکر میں بھی بیسکلی اختلاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آیا یہ اصل آواز کے حکم میں ہوگی یا صدا کے حکم میں ہوگی جسے گونج کہتے ہیں تو ٹی وی پر جو تراوی پڑھائی جاتی ہے اس کے اور آپ کے گھر میں یا کہیں اور کسی اور مقام پر اگر اس کی اقتدا میں آپ تراوی ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ اتصال مکان نہیں ہے مکان ایک نہیں ہے اتصال مکان سے اتنی حد تک بھی خارج ہو جاتے ہیں کہ اگر آخری صف اور اس کے بعد جو صف مزید قائم کی جائے اس کے درمیان سے دو یعنی دو صفوں کے درمیان سے بیل گاڑی گزرنے کا بھی اگر راستہ بچ جائے اتنا فاصلہ بھی دونوں صفوں کے درمیان ہو جائے کہ درمیان سے بیل گاڑی گزر جائے تو بھی پیچھے والے جماعت میں شامل نہیں ہوتے تو پھر کہاں ٹی وی اسٹوڈیو اور کہاں گھانچی پاڑا اللہ تعالیٰ عالم.